الشیطان الرجیم من حمده ونفسه ونفسه یا ایوہ الذین آمنوا اذا کنتم الى اتخلاب فرسلوا وجوہكم وعیدیكم الى المرافق ومسحوا برؤوسكم وارجلکم الى القعبین وان کنتم جنوبا حتى اولا مستم سجی دو مت یمو سی دن يُرِيدُ اللَّهُ لا عَلَيْكُمْ مین ہرج والا کی يريد لعلكم اے اہل ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونی سمیت دھو لو کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں ٹپنوں سمیت دھو لو اور اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر غفل کر لو اور اگر بیمار ہو یا مسافر ہو پانی دستیاب نہیں تو پھر پاکیلا مٹی کے ساتھ تیمم کر لو چہروں اور ہاتھوں کا مسق کرو گے تیمم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تم پر آفانیاں کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ ان آیات میں اللہ تعالی نے غسل اور تیمم تینوں سہارت کے طریقۂ کار بیان کیے ہیں افسان اس کے ذکر کیے ہیں جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو کرنے کا غسل کرنے کا تیمم کرنے کا سکھایا اور سمجھایا ہے اسی طریقے کے مطابق اگر کوئی بندہ وضو کرے گا یا حسل کرے گا یا تیمم کرے گا تو پھر اس کی یہ عبادت قابل قبول ہے اس کا وضو اس کا حسل اس کا تیمم وہ قبر مانا جائے گا درست تسلیم کیا جائے گا وغیرہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر الحری سی کتاب اللہ باتوں میں سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن مجید قرفان حمید کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ آئے کار میں سے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ شر العمور محدا اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو طریقہ نبوی کے نام پر ایجاد کیے جائیں وہ کلو محدا خاطم اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے وکلو بد آتیم وال اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی نار جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے لقن فی رسول اللہ اس واقعہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے لمن خانہ آخر جو اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے یوم آفرت پر اس کا یقین ہے اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلائی ہے فرمایا فل عن فتنا کن وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فطرے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اداب الع علیم یا انہیں کردناب قسم کا عذاب نہ آن پہنچے اسی طرح فرمایا کہ رسولہ جو آدمی ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار معلوم ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپنائے رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے ہاتھ کھینچے اور کوئی اور اپنی منمانی کا طریقہ اپنائے تو پھر نُوَلِّهِ مَا ماتا جس جانب وہ پھرے گا ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے وہ نسلی ہی جہنم اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ ساتھ اور بہت بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے اسی طرح ارشاد فرمایا پلا و ربی کا نام آپ کے رب کی قسم یہ مہمن نہیں ہو سکتے حد حکیموں کا ماں شاہجارہ بہینہ ہوں حتا کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں تما لاجیز ان خوشی تھا پھر جو فیصلہ آپ نے حاضر فرمایا ہے جو آپ کا فرمان و ارشاد ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں وہی سلیم و تسلیم آپ کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں جب تک یہ کیفیت ان کی نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا لاہو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا یا پونا ہوا ہوا جی ٹو بھی حتٰ کہ اس کی خواہشات اس کے دل و دماغ کی سوچ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جس قدر بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں اور ان کا طریقہ کار کی امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا ہے اور صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو اپنا کر دکھایا ہے اور یہ بات باور کروائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین یہ قابل اتباع ہے قابل عمل ہے ایسا نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکے اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تو نے یہ ساتھ فرمایا ہے مسلم تم بھی اگر وہ اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں پھر حطا دہتا دو وہ ہجایتی یافتہ بنیں گے اگر اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہ مانی جس طرح صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین مانتے تھے پھر یہ مخالفت میں ہیں پھر یہ اتباع کرنے والے نہیں بلکہ نافرمانی حکم فرمانی مخالفت کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے تو گرو کا طریقہ کار غسل کا طریقہ کار اور تیمم کا طریقہ کار وہی اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے آپ نے سمجھایا اور بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لم اسم اللہ علیہ اس بندے کا غرو نہیں جس نے برو سے پہلے اللہ کا نام ذکر نہ کیا تو بسم اللہ پڑھنا بردو سے پہلے یہ لادم اور ضروری ہے جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سارا وضو کر لے اس کا وضو ہے ہی نہیں دو ٹوک واد لفظ ہیں کوئی لگی لپٹی نہیں جس نے بسم اللہ پڑی ہے اس کا وضو ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑی اس کا وضو نہیں موٹی تھی اور صاف ستھری سی بات ہے تو بسم اللہ پڑھنا وضو کرنے کے لیے یہ فرض ہے واجب ہے لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر وزو نہیں ہوتا چاہے کوئی لاکھ دفا کر ہے بسم اللہ پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ متعین نہیں کیے مطلب کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اللہ کا جو نام ذکر نہیں کرتا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں کوئی صرف بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے پھر بھی ٹھیک ہے پوری بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی ٹھیک ہے اسم اللہ ذکر ہونا چاہیے الفاظ وہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تبھی اللہ کا نام ذکر ہو گیا صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی اللہ کا نام ذکر ہو گیا جس جگہ پر شریعت اسلامیہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور الفاظ متعین نہیں کیے وہاں پر رخصت اور اجازت ہوتی ہے جو مرضی الفاظ استعمال کرتے بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر دین اسلام میں رخصت ہے الفاظ کو اختیار کرنے کی مثال کے طور پہ سجدہ ہے سجدے کی بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا ہے امداد سجود حج سہیدو کی دعا میں جا کے کوشش کر کے دعا مانگو زیادہ سے زیادہ عام اس کا جا والی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے تو سجدے میں جس طرح کی مرضی بندہ دعا مانگے اسی طرح تو شہود کے آخر میں فرمایا ہے کہ اگر آخری تشعود ہو تو چار چیزوں سے پناہ مانگو اذاب قبر اذاب جہنم مہیا ممات کا فتنہ مسیح دجال کا فتنہ ان سے پناہ مانگو تو اس کے بعد سموالیہ کا پیار آحدو قومی دعائی احجا بہو پھر جو دعا کسی کو پسند ہے وہ دعا مانگے کوئی ضروری نہیں کہ فلاں مانگنی ہے فلاں نہیں مانگنی ہاں آخری تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں چار چیزوں سے پلاح مانگنا یہ ضروری ہے درمیانے تشہد میں یہ بھی ضروری کوئی نہیں کوئی سی بھی دعا بندہ دروت کے بعد پڑھے مانگے کھلی چھوٹ اور رخصت ہے نماز جنابات کے اندر نبی علیہ سلا تو سلام ہیں اخلی سولہ دعا خالص دل سے اس کے لیے دعا مانگو زیادہ سے زیادہ اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کی جائے میت کے لیے تو مختلف موقعوں پر نبی علیہ نبیرام نے بھی مختلف الحال میں دعا مانگی ہے اس کے باوجود رخصت دی ہے چھوٹ دی ہے جو مرضی مانگو دعا اس کے لیے دعا مانگی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح بسم اللہ پڑھنے میں الفاظ متعین نہیں کیے کہ کون سے الفاظ پڑھنے ہیں بس یہ حکم دیا ہے مطالبہ یہ کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھو پوری پڑوی پڑو تمہیں اختیار ہے بڑی لادمی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انالیات انال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی تو وضو کرنے کے لیے بھی نیت کرنا فرق ہے لازمی اور ضروری ہے کوئی بندہ اٹھے صبح سویرے اور اٹھ کے اپنے ہاتھ دھوئے کلی کرے ناپ فاڑے ناپ میں پانی ڈالے چہرہ دھو لے اور پھر اس کے بعد وہ سوچے کہ چلو آدھا وضو تو میرا ہو ہی گیا ہے باقی اب آدھا مزید کر لوں تو اس کا وضو نہیں ہوگا وضو کی نیت سے وضو کا آخات کریں بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کا وضو ہوگا وضو کی نیت کے بغیر سارا وضو کر لے وضو نہیں اعمال کے لیے نیت کا ہونا یہ شرط ہے لازم اور ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملامی ہیلینا فلاح جب تم میں سے کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو کو اپنے برتن کو ہاتھ میں نہ ڈالے جب تک تین بار اسے دھو نہیں لیتا تو جو بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اٹھتا ہے اس کے لیے گرو کے آغاز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو دھونا تین بار یہ بھی فرض ہے لازمی اور ضروری ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جب تو تلو کرنے لگے تو کلی کر وسپ ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچ فل اس دن شاپ اور ناک کی ہوا کے ذریعے پانی اوپر کھینچنے میں مبالغہ کار اللہ انت پونا تھا لیکن اگر تو روبے دار ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا ناک کے ساتھ ہوا کے ساتھ پانی کھینچنا ہے لیکن مبالغہ نہیں کرنا زیادہ نہیں کھینچنا تھوڑا سا کھینچنا ہے روبے کی حالت میں جب روزہ نہ ہو پھر خوب اچھی طرح ناک کے اندر پانی اوپر لے کے جانا ہے تو یہ بھی حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے کا بھی اور کلی کرنے کا بھی تو جس کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین صادر فرمائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیں وہ کام فرد اور پانی چڑھانا بھی فرد ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی بندہ گرو کرے پھل یل سی ان لا ان اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر ناک کو جھاڑے تو ناک کو جھاڑنے کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں پھولی کرنا ناک کی ہوا کے ساتھ پانی اوپر کھینچنا پانی چڑھانا اور پھر ناک کو جھاڑنا تینوں کام فرد ہے کچھ لوگ ناک کے ساتھ پانی لگا کے اور چھوڑ دیتے ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں جی. کے نشاب کا معنی ہوتا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو تھوڑا سا اوپر کی جانب کھینچنا ناک کے اندر تک پہنچے تاکہ پانی یہ کام کیا جائے گا تو وہ صحیح ہوگا پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو استعمال کرتے تھے اچھی میں چلو کے اندر پانی لیا تھوڑا سا منہ میں ڈالا پلی کرنے کے لیے اور باقی ناک کے اندر ڈال دیا ناک میں چڑھا لیا یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا وزا کا مز ماضا مین کپ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل ایک ہی کف ایک ہی ہتھیلی اور چلو کے ساتھ کیا علیحدہ علیحدہ پانی لینا پہلے تین مرتبہ کھلی کر لینا پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہے پھر ناک کو چھاڑنے کے بعد اللہ ابو العالمی نے حکم دیا ہے سب سیرو و جو ہا قم اپنے چہروں کو دھو لو تو چہرے کو دھونا یہ بھی فرد ہے لازم اور ضروری ہے اور جو داڑی ہے یہ بھی چہرے کے اندر ہی داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد فاحقہ کفماً پانی کا ایک چلو ایک ہتھیلی میں تھوڑا سا پانی لیا ہوتا ہی اس کو اپنی کھوڈی کے نیچے داخل کیا ہو اور اپنی گاڑی کا خلال فرمایا خلال کرنے کے بعد فرمانے لگے ہاں کا جل مجھے میرے رب میرے اللہ عزاب جل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی کا خلال کرنا بھی فرض ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے داڑھی کا فیلال کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر بھی گلو نہیں ہوتا تو کلال کرنے کا طریقہ کار وہ بھی نبی الفلاط وسلام نے سمجھا دیا چلو کے اندر پانی لیا جائے اس کو تھوڑی کے نیچے داخل کریں اور اس کے ساتھ فی الحال کئی لوگ داڑھی کو دھونا شروع کر دیتے ہیں دو دو تین تین چار چار برتبہ داڑھی کو پانی لگاتے ہیں یہ جی چہرہ ہونے کے بعد یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے داڑھی کو دھونا نہیں خلال کرنا ہے داڑھی کا کسی کی داڑھی گھنی ہو یا نہ گھنی ہو طریقہ کار یہی ہے کہ داڑھی کا خلال کرنے کے لیے ایک چلو پانی ڈالے تھوڑی کے نیچے اس کو داخل کریں اور اس کے ساتھ فی الحال کر لیں جہاں تک پہنچتا ہے پہنچ جائے گا پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ای اپنے ہاتھوں کو دھو لو کو سمیت تو کوہنی سمیت پہلے دایا پھر بایا ہاتھ ہویا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وضو کرو تو دائیں جانب سے آغاز اور ابتدا کرو تو دائیں جانب سے شروع کرنا یہ بھی فرد ہے لازمی اور ضروری ہے پہلے دایا ہاتھ ہویا جائے پھر بایاں کھویا جائے تو نبی علیہ السلام سلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ رج لئی کا جب تو وضو کرنے لگے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر تو ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی فرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی حکم صاضر کروا رہے ہیں اور خلال کرنے کا طریقہ کار نبی علیہ السلط وسلام کا یہ تھا کہ آپ اپنی خنشر چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا بھی اور ہاتھوں کی اگلیوں کا بھی کلال کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں کی اگلیاں کا خلال کرنا دائیں ہاتھ دھوئیں تو دائیں ہاتھ کی انگلوں کا خلال کریں بایاں ہاتھ دھوئیں بائیں ہاتھ کی انگلوں کا خلال کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے طریقہ کار یہ ہے کہ چھگلی کے ساتھ چھوٹی اگلی کے ساتھ با اور ہاتھوں کی اگلیاں کا خلال کیا جائے انگلیوں کے جوڑوں کے درمیان انہیں پھیرا جائے کچھ لوگ دونوں ہاتھوں کی اگلیاں اکٹھی ہی پانچوں کی پانچوں اُنگلوں کے ساتھ خلال کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کم اپنے سروں کا مسا کر لو تو سر کا مسا اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے تو جس جس حصے پر لفظ سر اور راس صادق آتا ہے مسا ہے پورے سر کا مسا کیا جائے گا تو پھر وم سہو پیرو اسی کم پر عمل ہوگا اگر سر کے کچھ حصے کا مسا کر لیا اور کچھ کو رہنے دیا تو پھر روسی کم کا مسا نہیں بڑھ بھی روسی کم کا مسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وم سا پی روسی کم اپنے سروں کا مسا کرو یہ نہیں فرمایا اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کرتے کچھ بیوقوف لوگوں نے جو دوسروں کو بے کہتے ہیں حتا کے سہوئے کراب کبھی بیوقوف کہنے سے باہر نہیں آتے انہوں نے ہیلا بنایا ہوا ہے بہانہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہتے ہیں کہ سر کے اوپر دو انگلیاں بھی لگا دو تو نسا ہو گیا اللہ نے سر کے مسا کرنے کا حکم دیا ہے تو دو انگلیاں لگ جائیں تین لگ جائے سر کا مسا ہو جاتا ہے تو یہ بات ان کی بالکل ہے, فضول ہے اور باطل ہے پورے سر کے مسا کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور سارے کے سارے سر کا مسا کرنا یہ فرق ہے لازم ہے اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وعدہ آ بی مفد میرا سر کے اگلے حصے سے شروع کیا دونوں ہاتھ رکھے سر پر فاق والا ان کو آگے لے گئے گی تک پہنچے جہاں پر سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھوں کو لے آئے پھر ان کو واپس لے آئے مکان بادہ آمین ہو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو دوبارہ واپس لے کے آئے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسا کرنے کا طریقہ ہے کہ پورے سر کا کیا جائے کے اگلے حصے سے ابتدائی حصے سے شروع کیا جائے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جائے پھر واپس لے آئے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں وہ بال جو بنائے ہوئے ہیں ہیئر سٹائل وہ خراب نہ ہو جائے. اور اس طرح کرتے کرتے ہاتھوں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں پھر واپس لے کے آتے ہوئے تو زیادہ کام خراب ہوتا ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ہر کا یہ جو اطراف والا حصہ ہے اس میں بھی ہاتھ نہیں پھیرنا پورے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملایا جائے سر کے اوپر دونوں ہاتھ پورے کے پورے سر پہ رکھے جائیں اس طرح سے ان کو پیچھے لے جائیں پھر اسی طرح سے اس کو واپس لے جائیں تاکہ پورے سر کا مسا ہو سر کا کوئی حصہ خشک نہ رہے مسے کی زد سے باہر نہ نکلے پتا ہے سب کو کہ نبی خلاط اسلام کا فرمان تھا اس آدمی کے لیے جس کے ایڑی کے پاس تھوڑی یہی ناخن کی مقدار کے مطابق تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی فرمایا تھا اس کے لیے اس کی ایڑیوں کے لیے چہنم کی وحل ہے تو وضو کے آباد کو اس انداز میں دھویا جائے کہ سارے کے سارے دھل جائیں مسا جس جس, جس جس جسے کا کرنا ہے وہ بھی پورے کا پورا مسے کی زد میں آئے مکمل طور پر اس کا مسا ہو پھر بات بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النان راس جو کان ہیں یہ بھی سر کے اندر داخل اور شامل ہیں تو جس طرح سار کا مسا کرنا فرض ہے اسی طرح کانوں کا مسا کرنا بھی فرض ہے تو کانوں کا مسا بھی اس انداز میں کیا جائے کہ سارے کے سارے کان کا مسا ہو یہ نہیں کہ کان کے کسی حصے پہ اگڑی لگ گئی مسا کرنے کے لیے اور کسی پر نہ لگی یہ طریقہ کار نہ ہو ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ سارے کان کا مسا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان کے بیرونی حصے کا مسا اپنے انگوٹھے کے ساتھ اور اندرونی حصے کا مسا اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ کرتے تھے طریقہ کار بہتر اور اچھا وہ یہی ہے کہ کان کی لوس کو پکڑا جائے اور سے مسے کا آغاز کیا جائے اور انگلی کو راستے سے گھماتے ہوئے کان کے سراب تک پہنچا دیں اور پھر اس انگلی کو باہر نکالنے بغیر پیچھے سے انگوٹھے کو گھما دیں تاکہ انگلی کان کے سوراخ کے اندر گھوم جائے گا. تو اس انداز میں جو گسا کیا جائے گا اس سے پورے کان کا گسا تسلی کے ساتھ ہو جائے گا کان کے سوراخ سے شروع کر کے اور پیر کو لے کے آئیں تو وہ انگلی صحیح طرح سے کان کے پورے حصے پر نہیں گھومتی تو نبی رات وسلام کا فرمان ہے الرجن کان سر کے اندر شامل اور داخل ہیں تو کانوں کا بھی مسا کرنا فرض اور واجب لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسا کے لیے پانی لیتے سر کا مسا کرتے اور پھر اسی پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسا کرتے کانوں کا مسا کرنے کے لیے علیحدہ پانی لینا دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پاؤں کو دھو لو تخنو سمیت تو پاؤں کو دھونا تخنو سمیت یہ بھی فرض اور لازم ہے ضروری اور واجب ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں پہلے دایا پاؤں پھر بایاں پاؤں اسی طرح پاؤں کی پہلے دائیں پاؤں کی اگلیوں کا کھلال کریں دائیں پاؤں کو دھو کے پھر بایاں پاؤں دھوئیں تو بائیں پاؤں کی اگلیوں کا کھلال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے میں ترتیب رکھنا ضروری نہیں وضو کے لیے ترتیب ضروری نہیں بندہ کسی بھی طریقے سے وضو کر سکتا ہے یہ بات بھی ان کی غلط اور فضول اور حضرت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابدا اُ بیماں بادا اللہ ہو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے شروع کیا ہے وہاں سے شروع کرو اور آغاز کرو تو جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق کیا جائے گا اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ وسلم پڑا کرتے تھے فرماتے تھے جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں پھر پاؤں میں اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ پاؤں کے اوپر جرابوں یا موزوں پر مسا کر لیا جائے یا کسی نے کوئی فوجی بوٹ پہنے ہوئے ہیں جو ٹہنوں سے اونچے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سے ہی مسا کر لیا جائے جائز اور درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کوئی حرج نہیں لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وضو کر کے یہ جوتا جرابے جو موزے پہنے ہوں تو پھر ان پر مسا کیا جائے گا اگر وزو کر کے نہیں پہنے تو پھر مسا نہیں کیا جا سکتا پھر جو اتار کے مودے اتار کے پاؤں دھونا پڑیں گے جامع ترمدی کے مفا کرنے والی محیرہ بن علی اللہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفا فرمایا ہے تو کچھ لوگ عوام الناس کو دھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جرادوں پر مسا کرنا ثابت نہیں موضوع پر مسا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب ال حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا کیا ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے تو جرابوں پر بھی مسا ہو سکتا ہے پھر یہاں پر وہی خوفا جو جرابوں پر مسے کو جائز پرار نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جرابیں موٹی ہوں جرابوں کے اوپر اور نچلی جانب چمڑا لگا ہو تو پھر مسا کرنا جائز ہے پتلی بریک جرابیں ہوں یا ان پر چمڑا نہ لگا ہوا ہو تو مسا کرنا جائز نہیں یہ خم جہالت میں ٹامک تویاں مارتے ہیں جن کے اس واعدے کی کوئی حقیقت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراب پر بسا کیا ہے تو جس چیز کو جراب کہا جاتا ہے اس پر بسا کرنا جائے گا موٹی ہو پتلی ہو چمڑا اس پہ لگا ہو نہ لگا ہو جس چیز پہ لفظ جراب صادق آتا ہے اس پر نشا کرنا جائے یہ موٹی پتلی کی قیدے یہ شیطان آ کے وہی کرتا ہے اللہ تعالی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے اس میں موٹی پتلی کی کوئی قید نہیں ہے پھر اسی طرح جراب کہتے ہیں ایک انگل یا دو انگل کے برابر اگر پھٹی ہوئی ہو تو اس پر مسا ہو جاتا ہے زیادہ پھٹ جائے تین انگل یا اسے زائد پھٹ جائے تو اس پر مسا نہیں ہوتا یہ بھی فضول اور اگس فول ہے ان کا جس چیز کو جراب کہتے ہیں اس پر مسا ہو جاتا ہے حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ پھٹی ہو تو مسا نہ کرو نہ پھٹی ہو تو بسا کرو اپنی طرف سے ہی موش گافیاں لوگ چھوڑتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے جہالت میں تامک مارتے ہیں جراب پر مسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں جراب تھوڑی پھٹی ہو یا زیادہ پھٹی ہو جاب جب تک جراب ہے اس پر مسا کرنا جائے ہے جب وہ اتنی پھٹ جائے گی کہ وہ جراب ہی نہ رہے گی پھر مسا کرنا ناجائز ہو جائے گا جب تک جراب جراب ہے اس پر مسا ہے جب وہ جراب نہیں تو مسا نہیں دین بڑا خاتا ہے بڑا آسان ہے لوگوں نے خام خواہ اس کے اندر الٹی سیدھی بھونڈیاں ڈال کے اور اس کو لوگوں کے لیے مشکل بنایا ہوا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم آدمی کے لیے وقت مقرر کیا ایک دن اور ایک رات کہ مقیم آدمی ایک دن ایک رات جرابوں پر مسا کر سکتا ہے مثلا آج فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو کل فجر کی نماز تک وہ جرابوں پر مسا کر سکتا ہے اس کے بعد وہ جرابیں اتارے اور پاؤں دھوئے پاؤں دھو کے وضو کر کے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھونے کے بعد پھر جرابیں پہنے مسافر آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اور تین راتیں یہ وقت متعین کیا ہے کہ وہ تین دن تین رات تک جرابوں پر موضوع پر مسا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے اس سے زائد مسافر بھی نہیں کر سکتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسافر ہو مقیم ہو ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ جرابوں پر مسا چلتا رہتا ہے اور اسے بدبو کے قبو اڑتے ہوتے ہیں جو رات میں اسے بدبو آتی ہو وہ پہننا ہی جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ پیاز یا لسن کچا یا کچی مولی کھا لے پلایا فرا بننا مساجدان پلایا فرا بننا مسلح نام وہ ہماری نماز گاہ مسجد کی طرف نہ آئے سائن الملائی کا تا کتا ازا ما کا اس کے منہ سے ہمک آتی ہے بھو آتی ہے تو فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں پیاز لسن حلال حال چیز ہے لیکن کھانے کی وجہ سے میجے سے کچھ ہواڑ سی کچھ ہمک سی نکلتی ہے بو سی نکلتی ہے دین اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ کچا لسن کچا پیاز کچی مولی کھا کے مسجد میں کوئی نہ آئے کیونکہ اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے لوگ پریشان ہو گئے فرشتے اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو یہ میل کچہ کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے پاؤں میں سے جرابوں میں سے تو اس کو لے کے مسجد میں آنا بال اولا ناجائز ہے پھر ہی طرح وہ لوگ جو سگریٹیں پیتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ حلال چیز کھا کر اگر مو پیدا ہو جائے تو مسجد میں آنا منع ہے تو حرام چیز جس کے اندر نشہ اور مرڑے صحت چیز وہ استعمال کر کے اور منہ بدبو والا لے کر مسجد میں کوئی آ جائے بہت بڑا غلط اور زیادتی ہے صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ کچھ لہسن یا پیاز کھا کے مسجد میں, آ جاتا. اس کو قبرستان میں جا کے, دھکیل کے آؤ. یہ مسجد میں داخل ہونے کا اس کے نہیں ہے. قبرستان میں سگریٹ اکا پی کے آئے اس کو تو پھر قبرستان میں دفن کر کے آنا چاہیے مسجد کا بھی کچھ تفد ہوتا ہے اس کے کچھ آداب ہیں بہرحال یہ ایک دن ایک رات مقیم آدمی کے لیے اور تین دن تین راتیں یہ مسافر کے لیے مسا کرنے کی رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو وزو یہ امر تحفظی ہے عبادت والا معاملہ ہے اس کے قائم ہونے کے لیے بھی دلیل درکار ہے اور اس کے ٹوٹنے کے لیے بھی دلیل درکار ہے جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے سکھایا اور سمجھایا ہے وضو کرنے کا کوئی اس طریقے کے مطابق وضو کرے گا تو اس کا وضو ہے اگر اس طریقے میں سے انیس فیس کا بھی فرق ہو گیا تو اس کا وضو نہیں کوئی نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی دو ٹوک واقع ترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وضو کرنے کا اس کے مطابق اگر کسی کا وضو ہے تو ٹھیک اگر اس کے مطابق کسی کا وضو نہیں تو اس کا وضو ہے ہی نہیں وہ وضو دوبارہ کرے اور اگر اس وضو سے اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز بھی دوبارہ تو پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح وسلم کے اندر موجود ہے ایک آدمی نے غلو کیا نماز پڑھی اس کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وضو نہ ہو تو وہ وضو نہیں اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز نماز نہیں دوبارہ اس کو یہ عمل دوہرانا ہوگا وضو پڑھنے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے سار کا گوشا کرنے لگا یاد آ گئی کہ بسملہ پڑھنی دوبارہ سے شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے گلو کرنا یہ کھانا نہیں ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو اب درمیان میں پہنچے یاد آ گیا تو بسملہ ہی ابا لاہ آپ کی پڑھ لیا وہ تو اس لیے پڑھ لیا کہ جو اندر گیا ہے وہ نکل نہیں سکتا وضو تو دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے نا اور وہاں پر ابالہ ہوا آپ پڑھنے کی دلیل موجود ہے یہاں پر کوئی دلیل نہیں زیادہ وضو دوبارہ سے شروع کیا جائے اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے لیے بھی دلیل درکار ہے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا دلیل چاہیے اس کے لیے اب بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند آ جاتی ہے اونگ آ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا کوئی دلی نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے کی جسم سے پیپ نکل آئے خون نکل آئے وضو نہیں ٹوٹتا لوگوں نے خا مخا باتیں بنائی ہوئی ہیں پیپ نکلی خون نکلا جسم کے کسی حصے سے وہ پہتا پہتا, پہتا رک گیا ہو. جس جگہ کو وزو کے دوران دھویا جاتا ہے وہاں تک نہیں پہنچا تو وضو قائم ہے اگر وہ پہتے بہتے وہاں تک پہنچ گیا جس جگہ کو وضو کے دوران دھویا جاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پہ گردن میں کسی کے کوئی کنسی نکل آئی گھوڑا نکل آیا یا زخم ہے یہاں سے خون یا پیپ رکھنا شروع ہوئی وہ کہتے پہ سارے جسم سے گزرتے گزرتے پنڈنی پہ آ کے رک گیا اس کا ودو پہن ہے اور اگر وہ تھوڑا تھا نیچے تخلوں تک پہنچ گیا ودو ٹوٹ گیا ادیب نہیں مسئلے ہدایات شریف میں لکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کل قرآن یہ قرآن جاتی ہے بہرحال بدو کے دھونے والی جگہ تک خون پہنچ جائے پھر بھی بدو نہیں ٹوٹتا مثال کے طور پہ کسی اس کے ہاتھ پہ دخم ہے اور نماز کے دوران وہ دیوار کے بالکل ساتھ کھڑا ہے تو وہ ہاتھ لگ گیا نماز کے دوران دیوار پہ خون رکھنا شروع ہو گیا اب ایک دو پتھرے خون نکل گیا ہے کہہ گیا وہ دو اس کا نہیں ٹوٹا نقصیر کسی کو فوٹ پڑی ہے برو نہیں ٹوٹے گا الٹی آ گئی ہے کسی کو گرو نہیں ٹوٹے گا کوئی دلیل نہیں گرو ٹوٹنے کی جس طرح گرو کے قائم ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے اسی طرح گرو کے ٹوٹنے کے لیے بھی قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے جب تک دلیل نہیں آئے گی گردو کے ٹوٹنے کی اردو قائم ہی قائم ہے حتا کہ شک ہو تو پھر بھی گردو نہیں ٹوٹتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس دوران اس کو محسوس ہو شک پڑے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے یقین نہیں آیا اسے ایک تو ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو گیا بندے کو کہ میری ہوا نکل گئی ہے وہ تو اس کا تو ٹوٹ گیا نا چلا جائے لیکن اگر کسی کو شک ہے شک پڑا ہے کہ پتہ نہیں ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی تردد ہے اور شک ہے فلاح ان سارے وہ نماز چھوڑ کے نہ جائے حتہ اسما سوتن اور یادی یا تو ہوا نکلنے کی آواز اس کو آئے یا بو اس کو محسوس ہو تو پھر وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے شک کی بنا پہ وہ نہ جائے نماز نہ چھوڑے ادو اس کا قائم ہے کیوں شیطان ابلیس وہ یہ کام کرتا ہے بندے کو شک ڈالتا ہے کہ تیرا ادو ٹوٹ گیا تاکہ کسی بھرنے سے یہ نماز سے بادزن ہو جائے یہ اس کا وتیرا اور اس کا طریقہ کار ہے تو جب شب کی بنا پر بھی اردو نہیں ٹوٹتا تو پھر جب یقین ہے کہ اس چیز کی اردو ٹوٹنے کی دلیل ہی کوئی نہیں ہم خم اردو توڑتے جا رہے ہیں اسی طرح سر پہ کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے روحال لیا ہوا ہے ٹوپی لی ہوئی ہے اوپر سے مسا کر لیتا ہے پگڑی پر تھے رومال سے ٹوپی سے اب وہ روال ٹوپی گر جاتی ہے پکڑی کھل جاتی ہے اس کی تو ودو اس کا قائم ہے ودو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں زور کی نماز پڑی ودو کر کے پاؤں دھو کے اس کے بعد جرادے پہن لی اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا پاؤں پر وسا کر لیا جرادوں پر وسا کر کے اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے جراپے مثلاً اگر اس نے اتار دی وہ نہیں ٹوٹے گا جرادیں اتارنا وہ توڑ نہیں توڑتا نہ وضو نہیں یہ باطل پرست نام نہاد ہی منہ شکا ہیں ہے کہ جرادیں کیونکہ بسا کیا ہوا تھا جرابوں پر تو جرادیں یہ مانے اے حدث ہیں حدس حدث نہیں جرابیں چوہی اتاری وہ حدث کو جرابوں نے روکا ہوا تھا اب جراغ چوہی اتر دی گئی وہ حدث وہ کون تک پہنچ گیا نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے جرابوں پر مسا اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے اس کے بعد جرابیں اتار دے وضو نہیں ٹوٹتا کوئی دریل نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے کی جو کہتا ہے کہ جرابے اتارنے سے اردو ٹوٹ جاتا ہے اسے کہو آ سو آنا سپریم کل تم سارے سچے ہو اپنے دعوے کی دلیل دو کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سناؤ ہم مان لیں گے ہم نے تمہارے ساتھ کوئی مربری تقسیم کرنے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی شریکہ نہیں ہے ہمارا تمہارا لیکن بات دلیل کی مانیں گے تو موٹی سی بات سمجھ لیں کہ جب دلیل ہوگی اردو کے ٹوٹنے کی تو اردو ٹوٹتا ہے سوئے سو سو ہو ہو ہوئے آدمی کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کوئی پتہ نہیں ہوتا جسم کے آدھار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس طرح ختم پا ہو تو اب جب جسم کے آزاد سارے ڈھیلے سارے پڑ گئے تو پھر ممکن ہے کہ خارج ہو جائے اور اس کو پتہ نہ جائے تو اسی طرح کھانے پینے سے روضہ اپنا وضو نہیں ٹوٹتا رہتا ہے جو مرضی کھاتے پیتے ہاں اونٹ کا گوشت جو آدمی کھائے اس پر وضو کرنا فرد ہے جو بندہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اس پر وضو کرنا فرد ہے لالچ ہے کہ وہ وضو کرے اس میں نماز پڑھنی ہے تب بھی کرے نہیں پڑنی تب بھی کرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ودو ٹوٹ جاتا ہے ودو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں کا گوشت کھانے سے گدو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اون کا گوشت کھانے سے وز ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بندہ اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کرے دیا ہے وضو کرنے کا تو اونٹ کا گوشت کھانا یہ وضو وضو نہیں ہے کرنا فرد اور واجب ہو جاتا ہے کہ بندہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے کا گوشت کھانے کے بعد وہ وضو کرے اس نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی وضو کرنا اس پر فرد ہو گیا ہے اسی طرح کسی بندے کی شلوار تکھنے سے نیچے چلی جائے اس پر بھی وضو کرنا فرد ہو جاتا ہے اگر اس میں نماز پڑھنی ہے نبی نے, نے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کی شلوار تکنے سے نیچے جس کی شلوار تکنے سے نیچے چلی جائے وضو میں دوبارہ کرے نماز بھی دوبارہ پڑھے تو یہ وضو کے مختصر آکانات تھے تو وسر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر گندگی لگی ہوتی ہے صاف کرتے اور پھر اس کے بعد نماز کے وضو جیسا وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوسر کے طریقے کو بڑی تقسیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنا دایا ہاتھ دھویا پھر دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پر بہایا اس کو دھویا پھر اپنے ادار کے اندر والی جگہ کو آپ نے دھویا شرم کو دھویا اس تنجا وغیرہ کیا اور پھر اس کے بعد نماز جیسا گرو کیا ہاتھ دھوئے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا ناک کو جھاڑا چہرے کو دھویا بادو کو دھویا ہر کا ادا پالا بارا جب سر کی باری آئی لمسا لم مسا نہیں کیا یعنی کہ جس طریقے سے نماز کا وقت کیا تھا اسی طرح سے کرتے جاؤ کرتے کرتے جب سر کی باری آئے تو سر کا مسا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے آساد سر پہ تین چلو پانی کے ڈال دیا بال گنے ہو سر کے بالوں کا خلال بھی کر کرنا پھر اس کے بعد سارے بدن پر سارے جسم پر پانی بہایا پتا نا ہام ضالیک جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے غسل کیا تھا وہاں سے باہر نکلے دور ہٹے ہوئے اور پھر باہر نکل کے آپ نے پاؤں یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ کار آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہ خیر ہے کوئی بات نہیں گزر خانے کے اندر ہی بندہ پاؤں دھوئے پہلے تو چونکہ پانی بہتا نہیں تھا نکلتا نہیں تھا پانی کھڑا ہو جاتا تھا اس لیے وہاں پر نہیں دھوئے یہ ساری باتیں حرول ہیں دو کلو سو گرام پانی یہ ہے نبی رسلام کے غسل کا پانی اکیس سو ملی لیٹر دو اشاریہ ایک لیٹر اس پانی میں غسل کرتے ہیں کتنا پڑا ہو جاتا ہوگا اور پھر وہ بڑے فارورڈ لوگ تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا دور تھا نوین اسلط وسلام نے اپنے گھر کے اندر بیت الفلاح بنوائی ہوئی تھی تھیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھا شاہی بخاری کے اندر ابھی موجود ہے پدائے عجت آپ گھر کے اندر کیا کرتے تھے تو پذائے عجت کرنے کا مطلب بس گھر میں ہے وہ سارا کچھ بہ جاتا ہے تو حسل کا پانی پہنے کے لیے انہوں نے انتظام نہیں کیا ہوگا یہ تو خاں خاں کے تکے ہیں جو لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں تو سنت یہی ہے کہ اس جگہ سے علیحدہ ہو کے بندہ پائر نکل کے پاؤں دھوئے اور کچھ کہتے ہیں کہ جی وضو سارے کا سارا کر لو پاؤں دھونے تک اس کے بعد سر پہ, پہ پانی ڈالو یہ صحیح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں نبی رسلاف اسلام کا طریقہ ہے کہ بابو دھونے تک وضو کے طریقے کے مطابق وضو کیا جائے اس کے بعد سر نہیں تو پانی اپنا مساری کرنا سارا بلکہ سر پہ پانی بہانا ہے اس کے بعد سارے بدر پہ پانی پہنا ہے اور پاؤں پہ دھونے ہیں یہ ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے جنابت فرمانے کا تو دوسرے جنابت کے لیے اگر عورتوں نے مہندیاں کی ہوئی ہیں گت کی ہوئی ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر حیض سے فارغ ہو کر یعنی ہاتھ سے فارغ ہو کر غسل کرنا ہے تو پھر اس دوران وہ سر کے بالوں کو وہ کھولیں کے ان کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے اس میں دنابت کرنے کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا وہ ضروری نہیں پھر اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے گردو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی دونوں کاموں کے لیے. طریقہ کار یہ ہے کہ تیمم کی نیت کے ساتھ بسکلا بھر کے تیمم کر لے بندہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارے گرد و غبار والی مٹی پہ جہاں پر گرد و غبار والی مٹی موجود نہیں تو وہاں پر بغیر اور بغیر تیمم کے بندہ نماز پڑھ جائے کیونکہ تیمم سعید اس مٹی کو کہتے ہیں جو گرد و غبار کے ساتھ اوپر اٹھتی ہے اب کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جس طرح کے وہ سیاچن گلیشیئر کے علاقے ہیں مٹی کا نام نشانی کوئی نہیں گرد و غبار کا باغ ہے وہاں پہ اگر کسی کو میسر آتا ہے برف اس کو لے پگلا پانی تیار کرے اس کا پانی تیار کر کے اس کے ساتھ या کرے یا साथ کے ساتھ بھی ادو کر سکتا ہے برف پسم پر پھیرتا جائے گا وہ پانی ملتی جائے گی خود ہی اللہ نے انسانی جسم کے اندر اتنا درجہ حالت رکھا ہے کہ جتنی مردی سردی ہو سخت سے سخت ترین برف ہو انسانی جسم کے ساتھ لگتے ہی پگلنا شروع ہو جاتی ہے جھوپے رکھنے سے بھی اتنی تیزی کے ساتھ لیکن بندے کا جسم ایسا ہے لگاتے جاؤ پگلتی جائیں پھر کچھ ایسے علاقے پہاڑی جہاں پر سبزہ اٹھا ہوا ہے اور کچھ ایسے ہیں جہاں پر سبزہ نہیں ہوتا جٹیل جل پہاڑ ہے پتھر ہی پتھر ہے وہاں پہ بارش ہو گئی ساری گرد و وبار کی مٹی بہ گئی اب قرب جیوار میں کہیں پانی بھی نہیں وہ دور دور ندیاں نالے ہیں جہاں سے پانی انتظام کرنا بھی مشکل ہے اور سعید وہ بھی موجود نہیں نماز پڑھ لے نہ اس کے پاس ہے نہ پانی ہے نماز پڑھنا اس پر ہے وہ نہ چھوڑے تھوڑا بہت سفر کر کے تو ٹھیک ہے وہ پانی تلاش کر لے اور ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے ابر حال سعید کے ساتھ گرد و وبار والی مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے یہ دیواروں پر اکثر مل جاتی ہے ہے نا بڑی جگہوں پر پہنچ جاتی ہے یہ تو وہاں وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں پر تصور بھی بھی کر کے کے چیز اس اندر جاتی ہے لوگوں سے پوچھ لو وہ بند کمروں کے اندر اے سی لگا کے اور بڑا بندوبست کر کے بیٹھتے ہیں کارپٹ کلین پھر بھی مٹی کے ساتھ ہٹے ہو وہ کمپیوٹر کو بڑے طریقے سے اب پیک کیا انہوں نے پہلے تو وہ خوراک وغیرہ رکھتے تھے اب اس کی بھی ضرورت انہوں نے ختم کر دیا پتا چلتا ہے کہ مدر بوڈ کو وہ مٹی کھا گئی تھا یہ جسٹ نے کرپٹ کر دیا ہے وہ جب بھی وزو کرنا ہے تو پڑیں گے نا کوئی بات کوئی حرج نہیں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو خیر طریقہ کار نبی اسلام سے دو طریقے ثابت ہیں ایک تو یہ کہ دونوں ہاتھوں کو گرد و غبار والی مٹی پہ مار کے پہلے چہرے پہ پھیر لیں بعد میں ہاتھوں پر یا پہلے ہاتھوں پر پھیر لیں بعد میں چہرے پر دونوں طریقے ٹھیک اور درست ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی تفقیق دے اور نہیں آئے